علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ شاہ باقی تمام شامین خواہن اگرامی برادران سب کو سلسلے دس کتاب دعوت شریف میں ساج درج نمبر چھ ہے چھ سو شروع سابطہ کی درستی تعداد اور دو سو باسٹھ اوراد فتح کی توجہات میں ہیں اوراد فتح میں ہم لوگ اس وقت اسماء الحسنہ میں سے مقدس یا جبار اسماء الحسنہ میں سے نمبر گیارہواں نمبر یا جببار کی لغوی تو معنی اور توجیحات تو مختلف علماء اسلام نے اس مقدس حسم کے حوالے سے جو مختلف توجہات دی ہے وہ توجہات آپ لوگوں کو شیئر کرا تو اس میں جو ہے ابھی تک سات کتابوں سے ہم لوگوں کو مختلف توجیحات کر ابھی آٹھواں کتاب اس کتاب ایک خصوصیات اسماع الحسنہ ہر سنت و کے عالم دین کا تحریر کردہ ہے اس کی صبح نمبر ایک سو بتیس پہ الجبارجل جلال اس مقدس لفظ کی توجیات ہیں تو یہ کتاب اردو میں لکھا ہوا ہے نسبتاً جو ہے ہمارے لیے مفید ہے تو آپ لب الجبار جلی اللہ لکھ معنیٰ یہ لکھتے ہیں زبردست غالبے اور زور والا الجبار کا ایک معنی ہے زبردست غالبے اور زور والا دوسرا معنی مخلوق کی بگڑی بنانے والا مخلوق کی بگڑی بنانے والا یعنی مخلوق کے بگڑے ہوئے کاموں کو سنواننے والا پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور کرنے والا ہمیں ہر طرح سے مشکلات کے سمندر میں باور میں پھنسے ہوئے لوگوں کو ان کی پریشانی مشکلات حل کر کے وہاں سے نکالنے والا تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے تو آپ آگے فرماتے ہیں الجبار جبر سے یہ جین بھی امراق مادے سے جبر سے جس کے معنی درستگی کے ہیں ایک ہے یہ, یہ لفظ مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے نام کے طور پر قرآن مجید میں صرف ایک بار استعمال ہوا العزیز الجبار المتکبر سورہ حشر آج نمبر دو سو تیس جہاں تک میں سوچتا ہوں قرآن مسجد میں یہ لفظ جو ہے پانچ مقامات پر آئے ہیں ان میں سے جو ہے کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ کے اسما الحسنہ کے طور پر ہیں پانچ مقامات پر آئے تو اللہ الجبار المد الشل نمبر تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کے کے طور پر استعمال ہوا اللہ تعالیٰ کا نام مقدس جبار سے ان معانی میں سے ہے ماتین جوار ان معنی میں ہے کہ وہ ریٹ کی ہڈی کی گرہنوں کو جمانے والا اصل شکستہ دل انسانوں کو ڈھارس دینے والا سکون دینے والا ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والا امام شوکنہ فرماتے ہیں امام شوکانی جالسنت علماء سی فرماتے ہیں جوارود کے معنی اللہ رب لزت کی عظمت کے ہے اور الی رب بادشاہ کو بھی الجبار کہا کرتے ہیں لامہ منصور پوری اپنی معنیٰ کتاب رحمت للعالمین میں فرماتے ہیں جب کسی انسان کا نام جبار ہوتا ہے تو اس کی وجہ تسمیہ اور ہوتی ہے وہ جبار النخل سے بنائے گیا اس نے یعنی جو کھجور اتنی بلند ہو اس پر چڑھنے کا حوصلہ نہ ہو سکے کیونکہ سرکش سنگ دل رحم لوگ ایسے ہی ہوا کرتے ہیں کہ ان سے خلق خدا کو مصیبت اور پریشانی کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا اور وہ کسی کا حق اپنے اوپر نہیں سمجھا کرتے اس لیے وہ جبار کے لانے کے سجاوار ہیں انسان کے لیے جب جبار کہا جاتا ہے یہ بادشاہ یہ حاکم جبار ہے تو ان معنی میں شری ہود میں و طبا امرا جبار انی <عَنیت> ہاں جی سورا میں آیا ہے انہوں نے ہر ظالم و سرکز لوگوں کے حکم کی پیروی کی کلام جبار ہیں ہاں جی و تبا کل جبارن انیت یہاں پر جو ہے انہوں نے ہر ظالم و سرکز لوگوں کے حکم کی پیروی کی اسی طرح سورہ ابراہیم مومن مریم قصص معدہ اور شعراء میں بھی یہی لبس جبار ایسے سرکشوں کے بارے میں آ جائے الجبال جل جلال اس سے مراد ایسی ذات ہے جو عقول کے رسائی سے بال ہو یعنی جبال اللہ تعالیٰ کے لذب اسمان میں لے لیں تو اس سے مراد ایسی ذات ہے جو عقول کی رسائی سے بالتر ہو عام طور سے اس لفظ کا مفہوم مجبور کرنے والا ہی سمجھا جاتا ہے کسی کو کسی کام پہ کسی معاملات مگر اس کے علاوہ اس کا ایک اور مفہوم ہے اصلاح کرنے والا جبار کا اس کے ساتھ ساتھ اس لفظ کے مفہم یہ بھی ہیں کہ نقصان کو پورا کرنے والا جبار جب اصلاح کرنے کے معنی میں ہے تو یہ معنی ہوں گے نقصان کو پورا کرنے والا ٹوٹے ہوئے کو جوڑنے والا یا جبار انتظام کرنے والا مشکلیں آسان کرنے والا اور ہر بگڑی بنانے والا حدیث میں ایک دعا سکھلائی گئی ہے امرسنگ کی اس میں یہ لبس آئی ہیں یا جبار العزم الکشیر کافسین کے ساتھ یہ ٹوٹی ہوئی ہڈی کے جوڑنے والے یا جبار الم الکثیر اے ٹوٹی ہوئی ہڈی کے جوڑنے والے اس معنی تو اس دعا کی روشنی میں لفظ الجبار کا وسیع مفہوم مواضح ہوتا ہے وسیع مفہوم یعنی الجبار وہ ہستی ہے جو ہر بگڑی کو بنانے والی ہے ہاں ہر بندے کی جو معاملات بگڑ چکے ہیں اس کو بنانے والی ہیں ہر ابتری کو سنوانے والی اور ہر خرابی اور بے ترتبی کو جو انسان اپنے کوتاہی اور جہالت سے پیدا کرتے رہتے ہیں درست کر دیتی ہے جہاں تک اس لفظ میں مجبور کرنے کا مفہوم ہے عام طور پر تو یہ صفت انسانوں میں مضموم ہے مجبور کرنا کیونکہ یہ بات صرف اللہ تعالیٰ ہی کی شان کو زیوا ہے کہ وہ سب کو مجبور کریں باقی کسی مخلوق کی یہ حیثیت نہیں اس لیے کہ تمام معلوقات خود مجبور اور محتاج ماں سے یادیں کسی معلوم کے جو ہے سے نہیں کہ اس اس لیے کہ وہ خود کو جبار کہیں اس لیے کہ تمام معلومات خود مجبور اور محتاج ماں سے اللہ یہ متعلق خصوصیات اس معذنا سب نمبر ایک سو تین بتیس و تینتیس پہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود کو مالک الملک کہا ںنی تو گویا اللہ کے رہے ہیں لوگوں دیکھ لو میں اللہ ہی صرف وہی ہوں جو کن کہتا ہوں ہو جا تو اس لمحے میں میری مرضی سے فیقون ہو جاتا ہے وہ چیز ہو جاتی کبھی تم نے سوچا کہ یہ زلزلے آندیاں طوفان کیا ہیں جو آنے واحد میں تمہارے ارادے اور منصوبے خوابی ملا دیتے ہیں یہ تو ہلکی سی خبر ہے قیامت کی ہے یعنی یہ تو ہرتیج سے خبر قیامت کی ہے بس تم اپنے آپ پر نہ اتر نہ اترانا بلکہ اللہ یہ سمجھا لیں مجھے یاد رکھنا مالک الملک ہے والا قوم آت تمہارے سامنے ہے سمود کا حش تمہارے سامنے ہے وہ بھی زور آور بنتے چلے تھے تمہاری موجودہ زور آوریاں میرے لیے کھیلے اللہ کھیلے میں چشم میں ان سب کو ملیامی کر دوں ہاں یہ جو تم نے ایٹم بم وغیرہ بنا لیے ہیں مگر اس کی بنیاد تو سوچو کہ یہ یورینیم اور ہائیڈروجن اور آئٹم کس اور جو اس کے جو دوسرے آئٹم جو کس نے بنائے ہیں یہ تو تم نے نہیں بنائے لہذا مجھ سے ڈرتے رہو کسی کو ناحک تم نہ کرنا اور نہ آخری فیصلہ اور ورنہ جو ہے آخری فیصلہ تو میرے پاس ہے اللہ رحمت ہے اور پھر میں جو چاہوں وہ کروں کیونکہ میں جبار ہوں لوگوں آخر میں پھر تمہیں یا باور کرو باور کروا رہا ہوں کہ تم عبد الجبار تو بنتا ہے ہاں تم سے کہ نہیں تم عبدالجبار تو بننا یہی تمہارے لیے سزاوار مناسب ہے کہ جب کا بندہ بنتے رہیں اس کے ہر حکم کے سامنے سر تصدیم خم رہیں اقلی جبار جب نہ بننا صرف تم جبار جب بننے کی کوشش نہ کرو عبد الجبار بننے کی کوشش کرو یہی تمہارے شان میں لائق ہے کیونکہ اصل اور کے جبار جب تو میں خود ہوں میں اللہ ہی ہوں یعنی اللہ رب العزت کے اوصاف میں الجبال جل بھی ہے اس کے شفاء میں اور جبر اس کے اوصاف میں دو طرح کا کمزور کی خستہ حالی کو دور کر کے اس کی حالت درست کرنا اور ہر اور ہر وہ دل اور ہر وہ دل جو ٹوٹ چکا ہے ٹوٹ چکا ہو اسے جوڑنا اللہ کے بارے میں جب ہاں جی وہ اس معنیٰ میں جب ہے کہ شکستہ دل کی دل بستگی کرتا ہے وہ اللہ اس کو ٹوٹے دلوں کو ہاں سکون پہنچاتا ہے اور دوسرا معنی جب کے قہر اور غلبہ کے ایسا قہر اور غلبہ اس ذات کو حاصل ہے جو کسی دوسرے ذات کے لیے ہرگز مناسب نہیں ہے مگر کہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ اور اس نام جبار کا تیسرا مرلب اس بلندی کے بھی ہیں جہاں تک انسان کے رسائی نہیں ہو سکتی اور یہ عربی زبان کی ایک مشہور جملہ جبارت النخلہ سے لے گئے ہیں جس کے معنی یہ ہیں کہ کھجور کا ایسا لمبا اور بلند درخت جس پر کوئی انسان نہ پہنچ سکے تو اس تعریف سے معلوم ہوا کہ الجبار کے کئی معنی ہیں الجبا جل وہ ذات جو اپنی تمام معلوقات پر بلند ہو یعنی معلومات کی فاہم آخر شعور و ادراک اس ذات کی کن ہے ذات و صفات کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے یعنی وہ ذات پاک ہر چیز سے بلند ہوا برتر ہے ہر لحاظ سے یہ توضیع جو ہے الجبار کی بدآخر جو ہے یعنی معلومات کی توضیع میری طرف سے دوسرا معنیٰ الجبار جلہ جلال, جلال وہ ذات ہے جو تمام امور کے اصلاح کرنے والی تمام امر کی تمام بگڑے ہوئے چیزوں کی تیسرا معنیٰ الجبار جو ہے وہ ذات جو اپنی مخلوق پر اپنے سارے ارادوں کو نافذ کرنے میں غالب ہو وہ ذات جو اپنی مخلوق پر اپنے سارے ارادوں کو نافذ کرنے میں غالب ہو چاہے وہ کسی کام کے کرنے کے اعتبار سے ہو یا کسی کام کے روکنے کے اعتبار سے تو یہ اس مقدس فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کے طور پر قرآن پاؤ میں صرف ایک مرتبہ آیا ورنہ دوسرے معنی میں آیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے اسم میں اعظم کے طور پر ایک مرتبہ آیا ہے تو اس کی مزید توضیحات انشاءاللہ شاء اللہ کریں گے اس میں چونکہ یہ پورا ختم نہیں ہوتا